بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم جو مخلوق آسمان زمین میں ہے اللہ کی تشبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے لہو ملک السماوات والارض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 آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير لو الله پر اور اس اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرص کرو اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرص کرتے رہے ان کے لئے بڑا سواب ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وقد أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا سلا یعنی جنت ہے یوم مت المنی نلم ن تی یسانو رئی نئی دین ابی بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اگے اور دانی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں تم ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے يَوْمَ می کول فی کتل امنو بور کت بسری کم کی لوجیو رکھم فل میسو نو سی ببئی نو بسریلو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 فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ امر اللہ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے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 کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت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 اور ان کے لیے عزت کا سلا ہے وین امنو بلسلی الصدیقون قوہد عند لہم لهم و نورم کفروا اصحاب اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کا سلا ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَهِيَ أَهْلُ الذِّخْرِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ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 اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ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 دوست نہیں رکھتا الناس ومن فإن اللہ هو جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے اور لائے ہم سنا لق ال اصول نل بین تھی ولن تب علم سل قسط و النل شدید بس من فیور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 بے شک اللہ زور آور ہے غالب ہے وَلَقَدْ أرسلنا نوحا في النبوة والكتاب فَمِنْهُمْ الم محتدم منہم فسق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 وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمنوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فاسقون پھر ان کے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے مریم کے مریم بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے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 بخشنے والا ہے مہربان ہے لی اللہ عالم احل کبی اللہ شعی اللہ و ان فبل بیا دل و انلل فبلبی عدل میں ش